الحمد الله الحمد لله نعمده ونصبعينه ونصبع شبه ونعمن به ونطبق عليه ونعوذ بالله من شرور أنفتنا ومن صيحات يعمالي ونعوذ بالله من شرور أنفتنا ومن صيحات من, الصيحة من, الصيحة من الله فلا مدلده ومن يدله فلا خاديده ونجهدهم ونشهد الله أولا. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستقره ونشطع ونعن به ونتبكد عليه ونعوذ بالله من شرور انفتنا من صيات عمالنا من يحضب الله فلا نضل له ومن يضل فلا حادية له ونشهد الله إلا الله وآهلا شريك له پنشدان مودان و حدیب نمشد نحمد نو سل تاخیر محمد پاحلہ شیخنس ویلدی با سیل وسن یو ادھی معیاتی لالک فلوتی فل ولہ حضیت میرے بزرگوں اور جیب و دوست میں نے آپ کے سامنے دہرائے تھے پڑی اس میں میرے آتا و محلہ سید الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ فرائد نبوت کا اللہ نبو جلد شاہ کا ہے نبی دنیا میں آتا ہے اللہ کا فرشتادہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کی پوری زندگی نمونہ ہوتی ہے اس کا حق قول سے نمونہ ہوتا ہے جو بھی کہتا ہے خدا کی طرف سے کہتا ہے اس کی زبان خود نہیں بولتی بلکہ بلوائی جاتی تو ماں یت کا واقعہ ہر عمل انسانیت کے لیے نمونہ ہوتا ہے قرآن خود کہتا ہے دقت کام رقم کی رسول ملتا ہے اس پر سنتے نبی کی کا عمل نمونہ اس کا فون ہدایت اور اس کا ہر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 لیکن میرے آقا صلی اللہ وسلم تشریف لائح یہ آمین کے لئے آپ کا آپ کا زمانۂ نبوت اور دورہ نبوت کے اختتام کے لیے نہیں آپ کی نبوت کچھ دور میں بھی تھی جبکہ آپ بساتے ہی اس عالم میں ظاہر تشریف فرماتے اور جس وقت پر پردہ فرما دیا تو پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کا دورہ نبوت ختم نہیں اور یہ دورہ نبوت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 اور وہ قوت حاصل ہوتی ہے نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے اس اتباء سے جو تمام اخلاق کے ساتھ ہو اور اللہ اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق وہ اتباہ کیا جا رہا ہو اور زندگی میں اپنے ذاتی خواہشات کا عمل نہ ہو بلکہ اپنی خواہش جو ہے وہ حبی پاکستی خواہش کے ساتھ ہوگی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 وہ بناتا ہے اور بننے کی مختلف سوچتے ہوتی کچھ اللہ سوار ف تعالیٰ انسان کو اعمال دیے جو ظاہر کے ساتھ متعلق ہے کچھ اعمال دیے جو باطن کے ساتھ متعلق ہیں اور ظاہر والے اعمال دکھائی بھی دیتے ہیں کرتے بھی ہیں ہوتے بھی ہیں اور دنیا بھی اسے دیکھتی ہے کہ بھلا عمل ہو رہا ہے لیکن جیسے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 فوحت فلاح جس کل دو کہیں فخرت فخرت جست کل دو دیکھو تمہارے جشموں کے اندر ایک لوٹفا گوشت کا ہے اگر وہ صحیح ہو گیا تو تمام جت صحیح ہو جائے گا اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمام جت بگڑ جائے گا سمجھ لو کہ وہ گوشت کا لوٹفا جو ہے وہ دیکھ اس لیے امدیال احمد السلام کے قریب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 ہو جائے مسجد مسن میں نبی انور سسم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو لیکن دل کے اندر ایمان کا لوگ نہ ہو تو وہ دین والا نہیں ہوگا مناسب تو اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ دل اصل ہے اس بنا پر ہمارے عقابق کے ہیں بلکہ پوری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 دیکھو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اس میں ارشاد فرمایا ولدین کا سب سے تم نکین رسول ہم یتلو الہم آیا وہ اللہ کی سات جس میں میں کہ آپ نے ایک ندی کو مبوش فرمایا نبی کیا کام کرتا یتلو الہم آیا وہ تم پر قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہے وہ ذرکی اور تشکیہ کرتا ہے میں اس کی آگے چل کر تشکیل کرتا ہوں وہ جو اللہ محمد کتاب اول اور تعلیم دیتا ہے آپ سے کتاب کی اور سکتی کتاب قرآن پاک یعنی پرانے پاک کو صرف تلاوت ہی پر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ تلاوت کتاب پاک کے ساتھ اس کی تعلیم دی جاتی ہے اس کے اندر جو علوم ہیں اس کے اندر جو فوائد ہیں اس کے اندر اللہ و اعلیٰ نے جو کچھ رکھ دیا ہے اس کے بارے میں حبیب پاک اللہ فسن نے فرمایا کہ پرانے کریم ایسی کتاب ہے لا فتی عجائب ہو جس کے عجائبات ختم ہوئے آپ دیکھیں اس امت کے علوم کے اندر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 سات ہزار سطح پر تو انہوں نے کہا کہ اصل اتنی بڑی تفصیل کون پڑے گا تو فرمایا کہ افسوس کے ہمت ہو ساتھ تیس ہزار سطح پر لکھ اب بھی ان کی جو تفصیل تیس جلدوں میں شائع ہے اور ہر ایک باریک ٹائپ کے پانچ سو سفید چھ سو سطح تو اندازہ کہ وہ تیس ہوں یہ سب ایک تفصیل اس کے علاوہ جو کا تفاصیر ہے مثال کے طور پر تشریف لے لو رول ماہانی لے لو دوسری تفصیلیں دے کتنی کتنی بڑی ہیں اور یہ سب کیا ہے کہ ایک قرآن کریم ہے اور اس کی تفسیر ہے اور اس کی تشریحات بیان کی جا رہی ہیں اور اس کے لوگ نکل کے چلے آتے ہیں اور ختم نہیں ہوتا تو اللہ کبار قطع عالم ہے قرآن دیا تو قرآن کے ساتھ اللہ تعالی نے اس امت کے اندر ایک دنوں کے اندر ایک نور کو رکھا علم کا نور ہدایت کا نور اور وہ ہدایت کا نور جو ہے وہ قرآن کریم کے معانی اس کے مقاصد کو سمجھ دیتا ہے اور جب تک کہ نورے ایمان نہ ہو تو ہزار کوشش کر لیجیے قرآن کی ہدایت مجھے سب نہیں آتی قرآن کے مطالب قرآن کے مقاصد اس وقت تک نہیں کھلتے جب تک کے دل کے اندر مورے ایمان کی جھلک نہیں اس معنی میں کہا جاتا کہ دیکھو قرآن کے سیکھنے سے پہلے ایمان کی ہدایت کو حاصل ہاں مجھے کہتے نا کہ صاحبہ کا ایک قول ہے کہ ہم نے پہلے تعلم تعلق ایمان سمت المل کر ہم نے پہلے ایمان کو ٹھیکھا اور پھر قرآن ایمان کیا ہے ایمان ہدایت کا وہ نور ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ندلت المانت کی جد سے کھلو جا ہدایت کی امانت جو ہے بہتری لوگوں کے دلوں کی جڑ کے اندر ایک ذرا نور ہوتا ہے جو قروب کے اندر اتر جاتا ہے اور یہ ذرائع نور ایمان کی وہ دولت ہے جسے کہ یوں کہیے کہ اگر ادنا سے ادنا امتی ہے ادنا سے ادنا مسلمان ہے جس کے پاس کوئی امر نہ ہو صرف ایمان کا ایک ذرہ ہو تو جہنم میں بھی یہ طاقت نہیں کہ اس اس زر ایمان کو ختم کر سکتے ہیں زر ایمان تو یہ ایمان کا نظ اگر کسی کے اندر آ جاتا ہے تو یہ نند ایمانی انسان کے تعلق کو خدا کی تعداد کے ساتھ جوڑ ہے جب خدا کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر خدا کی بات خدا کا کلام سمجھ میں آئی جب تک کہ آپ کتاب والے کو نہیں جانیں کتاب کو کہتے وہ ایک واقعہ ہے پانی کہاں کا جوست تھا لیکن پڑھا ہے کہ کہتے ہیں ہاتم اصم جب تو آتے تو حضرت نمانہ جد محمد رحمتہ اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے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 ارشا شرمایا میں کتاب کو جانتا ہوں یہ کتاب والے کو میں کتاب کو جانتا ہوں یہ کتاب والے کو جانتا دیکھو عہد اللہ کے درمیان اور عام ہم جیسے لوگوں کے درمیان کیا فرق ہودا کو جانتے ہیں ہم الفاظ کتاب کو جانتے ہیں ہم صاحب کے پابند ہیں ان کے اندر وہ روشنی آ گئی اس روشنی نے انہیں خدا تک پوچھا اب یہ کر رہا تھا کہ اس نمرے کی ایمان کو پیدا کرنے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ندی پاکستار بیان فرمائی اس میں ایک سب کا فرمایا میں کی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ان لوگوں کا تشکیہ بھی کرتے ہیں ان کے پاپ بھی کرتے ہیں ایک بات سے پہلے کہہ دوں کہ دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدائت نبوت آپ کی ختم نبوت کی برکت سے آپ کے خلفاء کے ذریعے سے قیامت تک ساری ہو جاری رہے گی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 دین والوں کا ایک سب کا پاکی رہے گا ہزار دنیا چاہے کہ دین کی بات مٹ جائے دین نہ مٹے گا اور دین کا ایک طبقہ جو کہ ہدایت سہیا پر قائم ہوگا تو کیا ہوتا ختم نہیں اور ہدایت جو ہوتی ہے وہ ہدایت صرف الفاظ کا،, کا نام نہیں ہے ہدایت آمار کا نام اور آمال دل والے بھی احمد اور جسم والے بھی احمد دل والے احمد جو ہیں دیکھو جیسے کہ زائد کی فکہ مرتب ہوتی ہے ہدایات شریف ہے کنز ہے ہدایات ہے اور بے شمار کتابیں ہیں مقصود ایک کتاب چھوٹی سی لے دو ضدوں میں اور کمال دیکھو اس مت کا کہ لکھانے والے نے کنویں سے املا کروائی سرسویں کو قید کیا گیا تھا کنویں میں تھے اور املا کر رہا تھا بیس جلدوں میں اس اسمت کے بن بھی ہے نکالے اور ڈن بھی ہے ایسے امت پیدا تھی ایسے علوما پیدا تھی تو یہ کر رہا تھا کہ جیسے باہری آسان کی کتاب اسی طور پر بات نہیں آتا اور باتمی احکام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل یعنی ترتیب ان کا مرتب ہونا ہے یہ تو عادہ کے سینوں میں ہے اور ان کے دل جو ہیں وہ سفینہ ہے ارون الہیہ اور زاہد کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس امت کی کسی چیز کو گم نہیں کرنا تو کتابوں میں مدد کروں اور سب سے کئی کتابیں لکھی گئیں شروع میں کتاب اللام دوسی نے لکھی اسی طور پر اس کے بعد جو تھے بنی تو حضرت کیا نام ہے پیران صاحب کی بنی تو تازہ دین آئی اس سے پہلے امام غلالی کی جو ہے کیمایت آب و فارسی میں اور کیا نام ہے عربی میں بیر الرقاب ہے اس سے پہلے لے لو تو اور کئی کتابیں ہیں جو کہ اللہ سبارک تعالیٰ نے امت میں مربت طور پر سب اس کو مرکب کرا آج کے میں جو کہ ظاہری طور پر ایسا کہا جاتا کہ یہ باتیں علوم کے مائز نہیں تھے اب میں قیم سے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیجیے لکھوا دی کتابوں کے بھی اندر آ گیا اور عملی طور پر گیا اور کیا قسم یہ تھا کہ دلوں کا نکھار ہو دلوں کا سخری دور میں آپ دیکھیں صرف حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ جو تصور پر کتابیں انسان حیران ہوتا صرف کو ان کے دے دو جو بھی خزار صفحات سے مواعث مسردات کے علیحدہ مجموع ہیں اور جو کتابیں ہیں مسفل وہ علیحدہ ہیں ان کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ،, تعالیٰ نے حضرت شیف الحدیث صاحب نواب اللہ صدور سے جو کام لیا اور نہ صرف یہ کہ شیخ الحدیث نام ہی الحدیث ہے حدیث نے جو کام لیا تو وہ لیا لیکن جیسے کہ ان کا خود ہی اشار اور منصوبہ کہ کہا گیا کہ تو اس پہ کام لیا جائے گا تو سلوک کے بارے میں اور اس کی دعوت کے لیے آخری عمر میں بیماری کی حالت میں ملک بن ملک اور علاقہ ب بل علاقہ بلکہ میں یوں کہ یوں کہ یہ بڑے آتما کے دورے کی تاکہ وہ چیز جو کہ مٹی جا رہی ہے وہ حضرت سے پیدا دن ہوتا ہے بزرگوں کی مدد سے میں اپنا ایک واقعہ سناؤں. غالم الصل تالف کی بات ہے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت یہاں ہمارے ایک دوست تھے اللہ مست فرمائے حاجم اللہ شاہ ہمارے اخاگر کے ساتھ تعلق تھا وہ لائے ہوئی اپنے گھر پر رکھا ہوا رہتے تین دنوں میں یہ کیا کہتے ہیں جہانگی پورے کے علاقے تو ایک دن انہوں نے دعوت کر مجھے بھی بلا لیا گیا ہاتھ تک میں uh, نے اس کیا کھانا ہوا میں نے اس کی عزت تھوڑا بہت کچھ پڑھا امر کی توفیق نہیں امر کی توفیق نہیں ہوتی کیسے امر کی توفیق تو ان دنوں میں ہم بھی صاحب زیادہ تھے لیکن چھوٹی عمر اتنی بڑی نہیں تھی تم سے خطاب سنوایا صاحبزادے آحم اللہ کی صحبت امن والوں کی صحبت اختیار کرو اللہ عمل کی توفیق دے عمل والوں کی صحبت اختیار کرو اللہ اور امن کی توفیق بات آئی گئی ہو اس کے بعد کاوا پھر مجھے خطاب سنا صاحبزادے دیکھو تمام اور کاوا نہیں تھی رات کی رام یہ صحبت کا پھر بات آگے پیچھے ہو پھر پان آیا تو پان اٹھایا پھر آواز شاہزادے دیکھو پان نہیں کھاتا تو بتائی تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کڑبوتے کو کربودہ دیکھ کر رنگ پڑ کرتا آز اللہ کی نگاہ میں کوئی ہوتا کچھ ہوتا وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تو اللہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے جس سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھوں میں پاس واس مثال کے طور پر سہارا کروں مرغی کے انڈے ہوتے ہیں روزانہ کھاتے ہوں گے آپ وہ مرغی کے انڈے سب مورگی کے نیچے رکھے لگتے ہیں کچھ دن اکیس دن یا سترہ دن یا کتنے دن انیس میں تو مورگی ان انڈوں پر سب بیٹھتی اور چھاتی کی تپش دیتی اب اس تفش کے دوران میں کوئی انڈ, انڈا ادھر ادھر ہو جائے تو گندا ہو جاتا اور جو سر اس, اس کی چھاتی کے نیچے رہ جائیں اکیس دن کے بعد انیس دن کے بعد جتنا بھی وقفہ ہوتا ہے وہ ایک دم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 <تصفح> کی وہ صرف کام کر رہی ہے جسے صرف ہدایت کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے مقصد بنایا اپنی ہدایت اگر وہ اللہ کے بندے اپنے اس اندر کی لائف کو کسی پر ڈال دیا اسے دے دوں کیا باقی ہر ایک کا اپنا اپنا دست ہوتا ہے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 حضرت کے کچھ مہمان تھے تو حضرت نے کھانا منگا, منگایا تو گٹھیارا کھانا لے آیا تو بہت اچھا لایا جب بہت خوش ہو گئے تو پوچھو اسے بلایا اور کہا مان, مان کیا مان, مان. کہنے لگا کہ مجھے اپنے جیسا مجھے اپنے جیسا کرتے حضرت نے کہا یہ کہ نہیں میں تو یہی چاہ کہتے ہیں حضرت نے تین دن اپنے پاس رکھا چھ تک پیدا کی لیکن اس کے بعد حراقت نہیں تھی دن پھٹ گیا اور چلتا ہمارے حضرت خانے رحمۃ اللہ کے خلفا میں حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد شفر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں دیکھا تو نہیں لیکن ہمارے جو سید سلمان نبوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کہ چال دھار عمل ہر چیز میں اپنے شیخ کا نمونہ ہو گئے تھے یہاں کے آخری وقت میں چہرہ بھی شیخ کا چلا گیا ہو گیا اس لیے سب سے روایت ایسے بڑا مستن صافی کون جی تو میں یہ اس پہ ڈا تھا کہ میرے دوستوں کو جس کیسے کسی نے کہا نا کہ لیے بیٹھے جدے بیسا لیے بیٹھے اپنی آستینوں اس دور کے خطوں میں بڑا ایک ختنا یہ ہے کہ اللہ کی اولا قدر نہیں تھا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 جو کتاب کو بھی تمہارے اندر اساس ہے وہ چیز انسان نہیں ہے میرے دوستوں زندگی زندگی آنی جانی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 بارش کہتے ہیں نا ناس میں آتا ہے کہ علماء رسط اللہ للہ علما جو ہیں عالم جو ہیں یہ وارث ہے نبی تو بارش جو ہوتا ہے باپ کی میراث کا وارث صرف اس کی ایک ٹریٹمنٹ تو نہیں ہوگا باپ جتنی پوری میراث چھوڑ کر جائے گا اس کے ہر شعبے میں وہ جو ہے وارث تو نبی ندی انور سکوں کہ فلاش نبولت کے تلاوت کتاب یہ بھی ضروری یہ ذکی ہند یعنی تشکیہ کرنا بات کرنا یہ بھی ضروری تعلیم کتاب و, و حکمت یہ بھی ضروری یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میراش نبوت ہے تو میراش نبوت کا اگر ایک حصہ چھوڑتے ہو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 تو بہرحال میں سطح اتنا کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے دوستوں زندگی ہے اور تھوڑی آج بیٹھے کر کے مجھے بتاؤں نہ چھوٹے کا پڑ رہا نہ بڑے کا پڑ رہا عمر بتائی نہیں گئی اور اس نے بھی اللہ کی بے حکمتیں ہیں جس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے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 ایک اچھا حکیم جیسے کہ مسلمی میں کلی تک کے قصے میں اللہ مولانا نے لکھا ایسا حکیم آ جو کہ صحیح حکیم تھا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تنہائی میں آسر بات کرنا چاہتا تنہائی میں لیا اسے سی کہا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 اس okay. کو ایسے پگھلانا شروع کر دیا جیسے موم آگ پر پگھل ابھی چالیس دن پورے ہوئے نہیں تھے کہ میں یہ آپ نے سطح پتی آپ چالیس دن ہوا تو یہ مرا نہیں آب آب بجوا... تو چالیس دن کے شد خلیر آدمی بھجوایا کہ اس کو بلا کر لاؤ. اس نے کہا میں نے تو سے جان کی پہلے مان کیا اور تو علاج مجھے کوئی معلوم نہیں تھا یہ علاج تھا کہ آپ کو غم لگ جائے اگر غم لگ جائے تو آپ کا یہ جو مٹاپا ہے ختم ہو جائے گا آپ کو کوئی غم نہیں تو اللہ نے آپ کو دب لگا اسی طور جس بزرگوں نے لکھا ہے کہ دو غم ہیں یہ تو غم دنیا ہے اور یہ غم دنیا جو ہے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 بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ دیوانہ آ گیا تو اس نے پوچھا کہ کیا کرتا کہ آیا ہوں سہنے کے لیے آیا ہوں تو اس نے کیسے رہنے کے لیے آیا. تو بادشاہ کا محل ہے کون کہتے تو کہ دیوانہ ہو گیا کیا سی باتیں کر دوں جو سرائے سرائے کہ اس محل میں پہلے کون تھا کہ میرا پاپ تو اس سے پہلے کون تھا کہ میرا دادا تو وہ کہاں ہے تو چلے گئے تو بھی چلا گیا خرایا آج ایک آتا ہے کل دوسرا تو دنیا تو آتی جاتی دنیا گول مولانا لیا سہمت اللہ کہ ایک پھٹ کھلا یعنی ایک پھٹ کھلا تو دوسرا بند آنے جانے کی حیات دور کا کیا ہے ایشوگرم سفر کا بھی کیا ہے جیسے تیسے <coughs> سفر کا جیسے بھی ہوتی ہے قدرتی اصل ہم کس چیز کا ہے وہاں کیا ہے خدا کو کیا منہ دکھائیں گے حضور پاک فطر کو کیا منہ حضور پاک صد اللہ علیہ وسلم سے کس حالت میں ملاقات بس اگر آخرت, آخرت کا غم پیدا ہو جائے تو یہاں کے سب غم مٹ جائیں اور آخرت سمجھ جائیں اس کے لیے یہ بزرگ جتنے ہیں بس اتنی بات کہتے ہیں کہ فکر آخرت ہے میں نے ایک دفعہ حضرت شیخ نو اللہ مرقد شیخ عزیز صاحب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 ضرور شریف پڑھے اور تو منصوب اللہ کی رحمت نادد ہوئی ہے تو حامش نہیں ہوتا نا جو درود ایک دفعہ پڑھتا ہے اللہ سے احمد نادر فرما ضرور پڑھو تو رحمت اللہ کی نادد ہوگی تو جو کسرب سے ضرورت پڑھے گا اس کسب سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نادد ہوں تو اس لیے کسرت ضرور جیسے کہ کہنے والے نے کہا کہ دلوں کی, دلوں کی صفائی چاہتے ہو تو ضرورت کو خط سے پڑھو یہ, یہ ایسی دوائی ہے جو دلوں کو صاف کر دے اے نامے تو دلہارا دوا محمد لفم کا نام جو ہے وہ دلوں کی شفا ہے ضرور کی کت انسان کو بنا دیا جیسے حال ہی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے اشرال میں اپنے اورات میں کتنا حصہ رکھو آپ نے فرمایا تہائی آپ نے فرمایا زیادہ کر سکتا ہو دو تہائی پھر سب کر سب کر ضرورت میں اللہ کا بھی تو ذکر ہے یا نہیں تو اللہ ہی کا نام <سلام> پاکستوں کی دادی آ جاتی رحمتیں بھی متوجہ ہو جاتی تو ضرورت کی قدر جو ہے انسان کو بنانے والی چیز تو جس قدر ہو سکے اللہ ہمیں تو ٹھیک کیونکہ ضرور صحیح کی کر ہمارے یہاں سے گنگوائی اللہ علیہ کے نا کی عقل تعداد جو کر ہے وہ تین سو کی کم کم تین سو مرتبہ دن میں دروت پڑنا یہ عقل تعداد ہے کر سکتے یعنی کوئی کہنا میں اگر کر سکوں سے ہوں تو سمجھ سم اتنا چاہیے کہ تین سو دفعہ دن میں اللہ ہمیں بھی تو ٹھیک تو بہرحال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 اے عمر رواں توں نے جانا تو یوں بھی ہے یوں بھی ایسی حالت میں گزار کہ ہر مسجد سے تیرا خیر مرتبہ کہ عمر رہ جانا تو کیوں نہیں یوں بھی ہے ہوگی ایسے بھی جائے گی اور ویسے دی. لیکن وہاں ہر قدم پر تیرا خیر اور آج ہی میں گھر میں آج کل بات کر رہا تھا آگے اللہ ایک صاحب نبی انور نے اشار فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو روز زیادہ اور سمجھو کم ایک صاحبی نے سنا تو قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنا مقام جنت میں نہیں دیکھوں گا سن سنگت لوگوں کے چیئر لوگوں کی آنکھوں نے ان کے چہرے پر پھر ہنسی کو نہیں دیکھا عورت والے میں حضرت عثمان کا زمانہ آیا اس میں ان کی موت ہوئی اب موت کے بعد انہیں تختے پر ڈالا گیا کے لیے نہلاتے ہوئے ایک دم کھلکھلا کر ہنسکرا انہوں نے کیا کیا دوبارہ زندہ ہوگا کیا ہوگا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 اگر انسان کچھ ہو جائے تو اپنے ٹھکانے کو بھی دیکھا ہمارے اصلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ ان کے واقعات نے اپنے چھداب میں لکھا ان کے سوالیں لکھنے والے ہیں اور آخری موت کے وقت حافظ بھی تھے جنگ میں بھی نوعیت یہ ہوتی تھی اسلح الدین یوگی جو تھے وہ دوسرے ہاتھ میں ڈھال نہیں لیتے تھے دونوں ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور بس تھکڑیوں کی طرح بخار ہو اور جب تھک جاتے جب دہشت ان کے ساتھ ہوتے تھے ان سے کہتے کہ پڑ کوئی پرانا ہے اب جب ان نے وہ کام لے لیا شادیا وغیرہ یہ جو تھے اس والے کیا کہتے ہیں سلیم سلیبی سلیبیوں کو شکست دے دی اور وہ ان کو نکال باہر کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کام لے لیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ دماغ بخار پس تو بخار کی حالت میں جب آخری وقت آیا تو انہیں سے کہا کہ قرآن پڑھا قرآن پڑھتے تھے بے ہوشی میں تھے کبھی تو انہوں نے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے دو تین مقام پر کہا ایک تو جس کہتے ہیں کہ جس وقت سورہ حشر کی آخری آیا تو پہنچا تو ایک دفعہ آنکھیں کھولی اور پھر بند کر پھر پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہاں تک کے جس وقت میں اس مقام پر پہنچا یہ تو حل نرسل مدیا ربادی پھس کھلی پھر تو یہاں آنکھیں کھولی ہنس دی اور پھر آنکھیں ہمیشہ کی نشانے مرد موہ من باپ گویا مرد موہ من باپ گویا جو مرگ آیا تبسمبر لگے موت آئے پہنچتے ہوئے سکن نے کہا کہ یادداری کے بقت داد ہم بند اور یاد ہے تجھے کہ جب تو پیدا ہو رہا تھا تو سب ہنس سے کیوں دیکھو کھانا کیا کھانا بیٹا پیدا خوشیاں ہو رہی ہیں بلو کے چہرے اور تو رو رہا ان چنا سی کہ بخت مور بنے تو ہم اگھیریاں بند ایسی زندگی گزار کے مرتے ہوئے سب رو رہے ہوں اور تنستا ہو جا ایسی بس سنبھل ہو گئے حضرت ہمارے علامہ بنوانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اسی رات دیکھا اسی رات تو فرما رہے ہیں کہ جیسے کوئی دلا دل کی وقت دستہ کہ میرے جانے کا وقت آ گیا میرے جانے کا تو موم کے لیے تو موت جو ہے الموت جسم یوسل الحاجی یوسل الحاجی بس دوست دوست ملاتے اور جو کچھ طلبا ہوتے نا امتحانوں کے دینے والے اور جو اچھے جنہیں خوب کام کیا ہوتا ہے تو سوتے امتحان آئے گا بس نمبر دیں گے یہ ہوگا تو میں بھی کہہ رہا نے جو کچھ کیا نہیں ہوتا وہ جان چھپاتے تھے کیا ہوگا خیر تو اصل میں تیاری ہے موت اور زندگی جو ہے اسی تیاری کے لیے تھی موت ایک زندگی کا وقت تھا یعنی آگے بڑھیں گے تم زندگی تو وہیں کی ہے یہ شروع ہوگی تو ختم نہیں ہوگی ادھر چین والی آگام کیا ہے آخرت کی زندگی زندگی زند کیا ہیل ہے آواہ آخرت ہی کی زندگی جو ہے وہ زندگی دنیا کی زندگی جو ہے وہ آتی چاہتی چیز ہے ابھی آئے ابھی چلی پہلا, پہلا قدم ہے بچے ہیں بس ہمیں کھیلنے کود میں کھیل کود میں قدر کیا جوانی آئی تو بس کے پرانے قدیم نے تینوں بار کا اشارہ کیا ہے شرح حدیث میں نمل حیات دنیا لاگوں باب ہے کھیل کود ہے